الحمد والصلاة والصلاة والصلاة بعد عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہتے ہیں کہ رضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلحجیہ کے ان دس دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں یہ نیک نیکمال باقی دنوں کی تمام نیکیوں سے افضل ہے دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں کی جانے والی نیکی ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکی سے اللہ کو زیادہ محبوب ہو ایک آدمی نے پوچھا ولید جہاد فی شبیر اللہ الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی شبیر اللہ بھی ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں فرمایا کہ نہیں ہاں وہ آدمی جو اپنا مال اور جان لے کے گیا اور اللہ کے راستے میں لڑا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ آیا یعنی وہ شہید ہو گیا اس شہید ہونے والے کی جو شہادت ہے اس شہادت کا ازر ان دنوں میں کیے جانے والے نیکا مال سے زیادہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی عمل ایسا نہیں کوئی دن ایسا نہیں جس جن دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کی رشوت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں عبادات کا بڑا اہتمام کرتے تھے مسرد احمد وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مِنَ وَالتَّحْلِيلِ تقبیر کیونکہ یہ افضل ترین ایام ہے لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تصویر بیان کرو تحلیل لا الہ الا اللہ کہو تقبیر اللہ اکبر کہو باقصرت تحلیل اور تقبیر کہنی چاہیے ان دنوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے یسوم یسوم و کس عظیل حجا ذوالحجہ کے نو روزے آپ رکھا کرتے تھے اور یوم آرافا نو ژ الحجہ کے روزے کے بارے میں فرماتے تھے کہ یکفر کب سے والباقیہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے اور آئندہ سال کے یعنی یوم آرافا نو ژ الحجہ جو کہ ہمارے ہاں اگلی منگل کو ہے نو ذلحجہ نو ذلحجہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے ویسے باقی جو اس کے دن،, دن کو تو عید ہوتی ہے ان میں روزہ رکھنا یہ بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اسی طرح تقبیرات عام طور پہ لوگ تقبیرات کہنے کا کسی حد تک اہتمام کرتے ہیں اور وہ بھی ان کو نماز کے ساتھ جوڑتے پرم نمازوں کے بعد وہ تھوڑی گئے تقبیرات کہہ لی بات جبکہ نمازوں کے بعد خاص تقبیرات ثابت نہیں طور پہ کہا کہ کا تصویر بھی سبحان اللہ الحمد الا اللہ اللہ اکبر یہ سارے کلمات و کہو چاہے نماز سے پہلے ہو نماز کے بعد ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ان کو نماز کے ساتھ خاص کر لینا یہ درست نہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بکرت کریں یہ ان دس دنوں کا تقاضہ ہے اور جو آخری دن ہے عید کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن میں اللہ سبحانہ خانہ ہوا کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی کام محبوب نہیں یعنی دس, دس ذوال حجہ کو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے تو ایک یا دو قربانیاں کرتے تھے وہ بھی دس ذوالحجات ہوگا لیکن جس سال آپ نے حج کیا اس سال آپ نے سو اونٹ نحر فرمائے اور وہ سارے کے سارے دس ذوالحجات ہوگا ایک ہی دن بھی کیونکہ ان دس دنوں میں کیا جانے والا عمل باقی دنوں کے عمل کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس لیے دس الحجا کو ہی ساری قربانی اپنی ازواج مطالعات کی طرف سے ایک گائے قربان تھی وہ بھی دس الحجہ ویسے قربانی کے چار دن ہیں ایک دس الحجہ اور تین دن اس کے بعد جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریف کلوہا ضبط ایام تشریق سارے کے سارے ذبا کے دن ہیں وہ ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جو ہم نے تم کو بہیمت الانعام دیے ہیں جانور ان پر اللہ کا نام ذکر کرو ایام معلومات میں اور وہ معلوم دنوں سے مراد ایام تشریق ہے یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحجہ دس ذوالحجہ یوم نہر اور گیارہ بارہ تیرہ ایام تشریق کل چار دن لیکن ان میں فضیلت والا دن وہ یوم نہر ہے دس ذوالہ کا کیونکہ وہ ان دس دنوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ خانہ نے قرآن مجید میں ان, دس راتوں کی قسم اٹھائی اور والا یال ان جس چیز کی قسم اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالی کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تو یہ ان دنوں کی اہمیت ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کریں نفلی روزے رکھنے کا استمام کریں ذکر ازدار تصویر تحلیل تقریر کہیں استغفار کریں گناہوں کی معافی مانگے قرآن کی تلاوت کرے بقصرت ان دنوں میں ان چیزوں کا دور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے توقی سے